سلسلہ غزوات و سرایا یعنی راہ خداوندی میں حضرات صحابہ کرام کی بے مثال جان بازی اور خداوند زلجلال سے سرتابی اور گردن کشی کرنے والوں کی سرکوبی اور گردن کشی کا ایک باب جہاد کا حکم نازل ہوا اور آپ نے جہاد و قتال شروع فرمایا اور اطراف و جوانب میں لشکر روانہ فرمائے جس جہاد میں آپ نے بنفس سے نفیس شرکت فرمائی علماء سیر کی اصطلاح میں اس کو غزوہ کہتے ہیں اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اس کو سریعہ اور باس کہتے ہیں تعداد غزوات موسا بن اقبا محمد بن اسحاق واقدی، ابن سعد ابن جوزی دمیاتی، عراقی نے غزوات کی تعداد ستائیس بتائی ہے تعداد سرایہ سرایہ کی تعداد میں اختلاف ہے ابن سعد سے چالیس اور ابن عبدالبرس سے پینتیس اور محمد بن اسحاق سے اڑتیس اور واقدی سے اڑتالیس اور ابن جوزی سے چھپن کی تعداد منقول ہے سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت کے سات مہینے بعد رمضان المبارک سن ایک ہجری میں یا ربیع الاول دو ہجری میں علا اختلاف الاقوال تیس مہاجرین کی جمعیت کو حضرت حمزہ کی سرکردگی میں سیف البحر کی طرف روانہ فرمایا تاکہ قریش کے تین سو سواروں کا قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس آ رہا ہے اس کا تعاقب کریں ہجرت کے بعد یہ پہلا سریہ تھا اس جمعیت میں مہاجرین کے سوا انصار میں سے کوئی نہ تھا جب حضرت حمزہ سیف البر پر پہنچے اور فریقین کا آمنا سامنا ہو گیا اور جنگ کے لیے صفیں قائم ہو گئیں تو مجدی بن عامر جوہنی نے درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کرا دیا ابو جہل قافلہ لے کر مکہ چلا گیا اور حضرت حمزہ مدینہ واپس آ گئے سر ابن حارث رضی اللہ عنہ پھر ہجرت کے آٹھ مہینے بعد ماہ شوال ایک ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے ساٹھ یا اسی سواروں پر عبیدہ بن حارث کو امیر بنا کر رابع کی طرف روانہ فرمایا اس ذریعے میں کوئی انصاری نہ تھا وہاں پہنچ کر قریش کے دو سو سواروں کی جمعیت سے مٹ بھیڑ ہو گئی مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی صرف سعد بن ابی وقاص نے ایک تیر چلایا یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں چلایا گیا ابو سفیان بن حرب یا اکریمہ بن ابی جہل یا مکرز بن حنس اس جماعت کے امیر تھے اور عطبہ بن غزوان جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے مگر قریش کے پنجہ میں ہونے کی وجہ سے ہجرت سے مجبور تھے قریش کے قافلے کے ہو لیے تاکہ جب موقع پڑے تو مسلمانوں میں جام ملیں چنانچہ اس موقع پر جب مسلمانوں اور قریش کا مقابلہ ہوا تو یہ دونوں حضرات کفار کے گروہ سے نکل کر مسلمانوں میں عام سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پھر ماہ زلقادہ سن ایک ہجری میں بیس مہاجرین کی پاپ یادہ جمعیت کو سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں خرار کی طرف روانہ فرمایا خرار جحفہ کے قریب ایک وادی ہے غدیر خم بھی اسی کے قریب میں واقع ہے یہ لوگ دن کو چھپ جاتے اور رات کو چلتے خرار پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ نکل چکا ہے یہ لوگ مدینہ واپس آ گئے